حیات دنیا فی انجہیم اوا و امام خاف مقام رب ہی ونت سان الحا فعن الجنت ہی الما اوا صحاب کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے معاملے میں بہت سے سوالات کیے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے جواب دیے ہیں اس قسم کی احادیث میں بڑا علم ہے اور فقاہت کے اور حکمت کے بڑے دریا کہتے ہیں وہ سوالات بڑے قیمتی ہیں اور جوابات انتہائی قیمتی جامعہ میں ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام سے ایک سوال ہوا کہ ما تمام النعمت یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نحمت کیا ہے بڑا عجیب سوال ہے اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہ دعویٰ فرماتا ہے بحمت اللہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو انہیں شمار نہیں کر سکتے اتنی مقدار میں اور تعداد میں وہ نعمتیں ہیں اتنی مسلسل اور پیدل ہیں اتنی عظیم اور کثیر وہ نعمتیں ہیں کہ تمہارے احاطے سے تمہارے شمار سے باہر ہیں کتاب و سنت میں بہت سی چیزوں کو نعمت کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو نعمت قرار دیا ہے کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور دین کے تعلق سے اپنی نعمت کا تمام کر دیا نعمت کو پورا کر دیا تو یہاں دین کو نعمت کہا گیا ہے اور بڑا عمدہ یہ نام ہے اس میں ایک نقطہ ہے جب نعمت پوری کر دی گئی اور مکمل کر دی گئی تو پھر کوئی نئی چیز نعمت نہیں ہو سکتی کیونکہ نعمت کا اتمام ہو چکا کمال ہو چکا اس لیے کل و بدات ہر بداعت گمراہی وہ نعمت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اللہ رب العزت نے تمام اور پوری کی پوری نعمت کہ مکمل ہونے کا دعویٰ فرمایا تو اللہ رب العزت کا دین نعمت ہے قاڑے پاک میں نویر اسلام کی ذات کو بھی نعمت کہا گیا ہے ال نعمت اللہ دار البال دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالی کی نعمت کو کفر سے تبدیل کر دیا یا اللہ کی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بجائے اس کے کہ ان پر ایمان لاتے ان کے ساتھ کفر کیا اور ایمان کی بجائے کفر اختیار کر لیا تو ذات رسول بھی اللہ کی نعمت ہے اللہ تعالی نے جو رزق عطا فرمایا ہے یہ بھی نعمت ہے لیکن یہ دو طرح کے ایک رزق وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے عموم کے الفاظ اور عموم کے سیاح میں ذکر کیا ہے رسک و حق کہ زمین پر چلنے والی ہر چیز ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے یہاں پر اور منہ ہر چلنے والی چیز ہر رینگنے والی چیز اس میں کیڑے مکوڑے بھی ہیں ہر قسم کے جانور ہیں کتے ہیں گدے ہیں سور ہیں ان سب کو جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کا رزق ہے تو گویا جو دنیاوی رزق ہے دنیاوی مال ہے اس میں کسی کو کوئی تمیز حاصل نہیں ہے یہ رزق سب کو حاصل ہو رہا ہے گٹر میں چلنے والے کیڑے بھی یہ رزق حاصل کر رہے ہیں جو بھی ان کا رزق بنتا ہے ان کو ملتا ہے اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کسی بھی مخلوق کا ایک اور رزق ہے جس کا اللہ تعالی نے ایک خاص سیاق میں ذکر کیا میت اللہ رجا اللہ مخراجا بیا رخ ہو میں نے جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تقوی اور پرہیزگاری ہوگی جس شخص کا دل اللہ رب العزت کی خشیت سے لبریز ہوگا اور معمور ہوگا اللہ تعالیٰ اسے مخرج مہیا کرے گا ہر تنگی سے نکال دے گا ہر مشکل کو آسان کر دے گا اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو ایک رزق عمومی ہے جس میں سب شریک ہیں اور ایک رزق اہل تقوی کا یہ خاص رزق رزق حلال اور پھر یہ رزق دین کا رزق ایمان کا صحت عقیدہ کا اس میں صرف انسان ہی متمیز ہے ہر انسان نہیں بلکہ صرف متقیوں پر ہیزگار یہ اللہ ربر عزت کی خاص دین ہے اور خاص ادا ہے امام بحقی کی کتاب شہاب علی میں عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ سند نے شاعد فرمایا کہ ان اللہ قسمہ خلا کا کم کما قسمہ ارزا اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری دنیا کی روزی تقسیم کی ہے اسی طرح تمہارا علم عمل اور اخلاق بھی تقسیم کیا ہے جس طرح دنیا بانٹی ہے اسی طرح دین بھی اللہ نے بانٹا ہے جس طرح دنیا اللہ کی دین ہے اس طرح دین بھی اللہ کی دین ہے لیکن اللہ یوت دنیا میو حب و ملاحب اللہ تعالیٰ دنیا ہر ایک کو دیتا ہے خوف سے محبت ہو یا نہ ہو ورائے الدین اللہ من حب اور دین صرف انہیں ادا فرماتا ہے جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے یعنی دنیا کہ دین جو ہے یہ اللہ رب العزت کی محبت کی علامت نہیں ہے البتہ دین جس شخص کو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہوتی ہے جیسا کہ جغمبل اسلام کی ایک اور حدیث ہے من منجول دلہی خیرنگ فقی فی الدین اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے دین میں بصیرت عطا فرما دیتا ہے اور دین کے تعلق سے شرح صدر جیسی عظیم نعمت اس کو مہیا کر دیتا ہے جو اللہ تعالی کی محبت کی پہچان ہوتی ہے نعمت کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے لیکن اس صحابی کا سوال بڑا عجیب ہے کہ تمام نعمت کیا ہے یعنی مجھے کیا مل جائے تو میں یہ سمجھوں کہ اللہ تعالی کی پوری نعمت مجھے حاصل ہو گئی نعمت بے شمار ہیں ناقابل شمار ہیں ان کا گندہ ناممکن ہے لیکن مجھے کیا مل جائے کہ جس سے مجھے تمام نعمت نصیب ہو جائے اور میں یہ سمجھوں کہ پوری اللہ کی نعمت میں نے پا لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا بڑا جامع جواب اور جامع جواب دینا یہ پیغمبر علیہ السلام کی خصلت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اتھی تو جوام القلم مجھے اللہ کی طرف سے جوام القلم دیے گئے ہیں ایک جملہ بول کر پورا دین سمجھا سکتا ہوں ایک لفظ سے بعض اوقات جنت کا پورا پروگرام پیش کر سکتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو صلاحیت اور قدرت صاف رمائی تھی تو یہاں بھی حالانکہ اللہ رب العزت کے نعمتیں ناقابل شمار ہیں اور صحابی کا سوال ان نعمتوں کے تعلق سے یہ ہے کہ تمام نعمت کیا ہے نبی اسلام نے اس سوال کا جواب دیا الفوز بل جن وجات تمام نعمت کا تعلق دنیا سے نہیں ہے بلکہ آخرت سے ہے اور وہ یہ کہ جس شخص کو اللہ رب العزت اپنے اس دردناک عذاب سے بچا لے اور جنت کا داخلہ اہداف فرما دے وہ یہ سمجھ لے کہ اس کو تمام نعمت حاصل ہوگی بس تمام نعمت کی اساس یہی ہے کہ اللہ رب العزت روز آخرت اپنے دردناک عذاب سے اس کو بچا لے جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور جنت جو رب العزت کا سب سے قیمتی تھی سودا اور نحنت ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے تو یہ تمام نعمت ہے ہمارا دنیا میں کچھ بھی مل جائے تمام نعمت نہیں ہے تمام نعمت کا تعلق روز آخرت سے ہے انسان کی دنیا کی محنت جب قیامت کے دن نجات پر منتج ہوگی جیسا کہتے الحمد علیہ السلام کی حدیث ہے اب دنیا مزرحت الخر کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور جو انسان یہاں پر اچھا عقیدہ اچھا عمل پریز گاری اللہ کی خشیت اللہ کی طرف انابت کی فصل بوئے گا اسے قیامت کے دن کاٹ لے گا لیکن یہ کاٹنا بڑے مراحل کے بعد ہوگا یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے بڑے مراحل عبور کرنے پڑیں گے اور یہ مراحل عبور کرتے کرتے جو شخص نجات کا پروانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اسے تمام نعمت میسر آ جائے گی اور اسے یہ مرتبہ مقام حاصل ہوگا کہ وہ تمام نعمت کا مستحق بن چکا ہے کیونکہ یہ سارا امتحان بڑا ہی کڑا ہے دنیا مسلسل ایک عمل سے عبادت ہے اور قیامت کے دن بھی بڑے مراحل طے کرنے کے بعد کہیں کامیابی نصیب ہوگی اللہ میں اپنے کزیر رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا اور اس کے آنے کا عالم یہ ہوگا کہ سارے معاشر والے اس کی نیکیوں کو دیکھیں گے رشک اور ایک غفتا کی شکل ہوگی اور وہ بڑا مطمئن چلا رہا اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرا بندہ میرے پاس آ چکا اور اس کی نیکیاں اس کے ساتھ ہیں ڈھیروں کی شکل میں کوئی حقوق کا طالب ہے تاکہ میں انصاف فراہم کر سکوں تو بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ اس نے میرا قرض نہیں لوٹایا تھا اس نے مجھے کاروباری دھوکہ دیا تھا اس نے مجھے گالی دی تھی اس نے میری غیبت کی تھی یہ سارے سابق حقوق کھڑے ہو جائیں گے اور یہ نیکیوں کے ڈھیر تھے یہ تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ ان سب لوگوں کے گناہ اس کے سر تھوک دیے جائیں گے اور اس بندے کی نیکیاں ان میں بانٹ دی جائیں گی اور یہ شخص ناکام و نامراد جہنم میں داخل ہو جائے گا اس دن ان سارے حساب و کتاب کے مراحل کو عبور کرنا کوئی مشکل کام ہے کوئی آسان کام ہے کتنا مشکل کام ہے کہیں پر اعمال کی گنتی ہو رہی ہے اور کہیں پر امال کے صحائف کھول دیے جائیں گے کہیں پر اللہ رب العزت زمین سے گواہی طلب کرے گا کہ تو اس کی عمر بھر کی راجدان ہے اس کے رات اگل دے اس نے جو کچھ کیا تجھ پہ کھڑے ہو کر کیا تو اس کی ایک ایک راز سے واقف ہے سب اگل دے کہیں پر زبانوں پر مور لگا کر بندے کے اعضا کو آڈر دیا جائے گا تم بولو کہ اس بندے نے کیا کیا ہاتھوں تم بتاؤ اس نے کیا تمہارے ذریعے لیا کیا دیا کیا کھایا کیا پیا آنکھوں تم بتاؤ کیا دیکھا کانوں تم بتاؤ کیا سنا ٹانگوں تم بتاؤ یہ کہاں کہاں چل کر گیا بندہ تنے تنہا ان سارے مراحل کا سامنا کر رہے اور کہیں اس کے اعمال کو تولا جا رہا اور کہیں حکوم کے تعلق سے انصاف انصاف کی فراہمی کا مرحلہ اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی لیے محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام نعمت یہ ہے کہ ایک بندے کو قیامت کے دن جہنم سے بچاؤ جہنم سے آزادی اور جنت کے داخلے کا پروانہ مہیا کر دیا جائے ان سارے براہ سے کامیاب ہو کر گزرنے والا وہی در حقیقت تمام نعمت کا اہل ہے اور تمام نعمت کا مستحق ہے یہ بات قرآن نے بھی پیش کی کل نفس انداز قدر موت ہر نفس کو موت چکنی ہر شخص پر موت آنی آگے نعمت کا ذکر ہے یعنی yani قرآن موت سے قبل جو مرحلہ ہے زندگی کا اس کی نعمتوں کی طرف کوئی التفاق نہیں کر رہا قرآن نے جب نعمت کا باب شروع کیا تو آغاز موت سے کیا معنی موت سے قبل جو حیات ہے اس میں بندے کو فیکٹریاں بھی ہوں گی اور مختلف اس کی کمپنیاں ہوں گی اور مختلف جو ہیں وہ اس کے مقاصب ہوں گے مال و ازر حاصل کرنے کے بڑی طاقت اور خدمت کا مالک ہوگا زمین بہتار بھی اس کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے بڑی قوت کا مالک بھی ہو سکتا ہے لیکن قرآن نے اس کی طرف کوئی التفاق نہیں کیا اور اس موضوع کا ذکر جو ہے بندے کی موت سے شروع کیا ہر شخص جو ہے وہ موت چکھنے والا ہے وہ ان نما تو اور تم کو تمہارے عمل کا پورا پورا سلا دیا جائے گا اور آگے قرآن نے بتایا کہ کامیابی کیا ہے اور کیا نہیں ہے وہ منصوبہ بد خیر الجنت فقت ساز جس شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے وہ کامیاب ہے کامران ہے وہ شخص انتہائی سعید ہے جسے انسان مراحل سے کامیابی سے گزار کر جہنم سے بھی آگے گزار دیا گیا پہلے جہنم آتی ہے پھر جنت آئے گی جہنم بھی عبور کر گیا پورے رات کے ذریعے خلا کے جنت کی طرف پہنچ گیا فرمایا کہ وہ کامیاب ہے اور آگے قرآن نے یہ بھی ذکر کیا کہ موت سے کمل جو کچھ تھا وہ کیا تھا کمل حیات الدن یا اللہ مساح دنیا کی زندگی تو ہمارے نزدیک دھوکے کا سامان ہے یہ جو چمک دمک ہے سوائے دھوکے کے کچھ نہیں تم لوگ جو کامیابی کے اور نعمت کے معیار مقرر کرتے ہو ہمارے نزدیک قطر اور معیار نہیں ہے یہ دنیا کا ساز و سامان دنیا کی کامیابیاں قطر معیار نہیں ہے قرآن پاک کی تین سور بڑی عجیب ان کی ترتیب ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کو قرآن کا فہم نصیب ہو جائے اس کو بڑا عمدہ جو ہے وہ بڑی عمدہ اس کو احساس اس سر آ جائے گی اگر صحیح معنی میں اس کو قرآن پاک کا فهم حاصل ہو جائے ایک صورت علر بسم اللہ الرحمن الرحیم والا اصل خسر اللہ تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر بتایا کہ سارے انسان خسارے میں بچنے والا کون ہے اللہ حایت الصالحات صاحب بالحق صاحب بالصبر جو لوگ ایمان لے لیں سچے عقیدے کو سمجھ لیں اور عمل صالح اختیار کر لیں قبول کر لیں اور پوری زندگی عمل صالح پہ گزار دیں بتا صوبل حق اور ان کا من حق کی تواسی کا ہو حق کی تواسی کا معنی ایک دوسرے کو حق پیش کریں سمجھائیں ایک دوسرے کو بیٹا باپ کو سمجھائے باپ بیٹے کو سمجھائے شوہر بیوی بی کو بیوی شوہر کو استاد شاگرد کو شاگرد استاد کو ایک دوست دوسرے دوست کو دوسرا پہلے کو آپس میں حق پیش کرنے کا اور سمجھانے کا معاملہ موجود ہو بتاواسوں میں صبر اور فہم عقیدہ اور فہم عمل اور تواسم الحق میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان پر صبر کرتا رہے یہ لوگ ہیں سسارے سے بچنے والے ان کے لیے دائمی کامیابی ہمیشہ کی نجات اور سعادت اور فلاح یہ قرآن نے ایک دعویٰ کیا اس صورت میں صورت اور میں نام شافی رحمہ اللہ قول ہے. اگر قرآن نازل نہ ہوتا صرف یہ ایک صورت نازل ہو جاتی تو یہ بندوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی اس میں پر پورا پروگرام ہے کامیابی کا دنیا بھی سعادت کر عقر بھی سعادت کا اللہ باغ یہ فروغ ہے کسی اور چیز میں کامیابی اور فلاح اور دنیا اور آخر کی سعادت قائم نہیں ہے سوائے ان چار چیزوں کے سچا عقیدہ عمل سال مسلسل اور پھر تواسب الحق اور تواسیبل صبر یہ چیزیں ہیں فلاح کی فلاح انسانیت کی دنیا میں بھی قیامت کے دن میں پھر اس کے مقابلے میں لوگوں نے دو چیزیں پیش کی کسی نے سمجھا کہ کثرت مال مال و در کی پہتات وسیع کاروبار اور دنیا کی چمک دمک اصل کامیابی یہ ہے جس کی طرف انسان بھاگا جا رہا ہے اور اس کو قطر اللہ رب العزت کے جو فرائد ہیں اور جو حقوق ہیں ان کی طرف کوئی ہوش نہیں ہے ان کی طرف کوئی اتفاق نہیں ہے بھاگا جا رہا ہے دنیا کے ساز و سامان کی طرف اور کچھ لوگوں کا جو منحص ہے وہ دنیا کا عہدہ دنیا کا وقار دنیا کی یہ طاقت جو منصب کے ذریعے قائم ہوتی ہے اس کی فکر دن رات اسی کی تگو دو ہے اسی کے لیے لوٹنا بیٹھنا ہے یہی ایک مستقل قائم ہے یہی ان کی سوچ وچار کا محبت ہے قرآن پاک نے ان دونوں کو باطل کیا سروت الحفصر میں قرآن نے بتا دیا کہ انسان کی طاقت کیا ہے خسارے سے بچاؤ کا نظام کیا ہے اور دونوں جہانوں کی سعادت کو پانے کا پروگرام کیا ہے اللہ دین و صوبر حق وط وا صوب صبر اور جو لوگ سمجھتے ہیں کثرت مال دولت, دولت یہ سعادت کی اساس ہے اگلی صورت ایک عجیب ترتیب سے ذکر ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے فرمایا بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زبان اپنے کردار کے ذریعے جن کا عمل یہ ہے اللہ جماعت مال کو جمع کرنا اور مال کو گن گن کے رکھنا وہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کی اساس کثرت مال پر ہے تو مال اور دولت کے ڈھیر لگے ہوئے یہ ان کا مایا افتخار بنا ہوا ہے کیا یہ سعادت کی اساس ہے اگر سعادت کی اساس ہوتی تو اللہ ان کے لیے ویل کیوں ذکر کرتا ویل کمانا بربادی بھی ہے اور بین کمانا جہنم کا ایک طبقہ جہاں دنیا کے سارے پہاڑ اگر ڈال دیے جائیں چشمے زدن میں پگھڑ جائیں ان کا وجود ختم ہو جائے یہ سب اندامال وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے لیے دوا بقا کا باعث ہے اس کے لیے ہمیشہ کی سعادت کا باعث ہے ہرگز نہیں ایسا نہیں ہے اس کا انجام تو ہوداما ہے اور آپ کیا جانے ہوداما کیا ہے یہ جہنم کی آگ ہے جہاں اس انسان کو گرایا جائے گا تو تب تل افیدہ یہ آگ فوراً اس کے دل کو پکڑ دے گی جو ایک انسان کا سب سے حساس مقام ہے اس دل کا ذرا سا نظام الٹا ہو تو ہارٹ اٹیک کے ذریعے موت واقع ہو جاتی ہے یہ موت یہ دل اس دنیا کی مال کی محبت کا مرکز جہنم کی آگ اس دل کو پکڑ دے گی اور پھر یہ مستقل عذاب اس پر قائم رہے گا پھر بتائیے دنیا کا مال کس بہتری کی اساس ہے ہم جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کامیابی دنیا کے مال میں ہے اور تجارتوں کی وسرت میں ہے اتنی وسرت کہ ہم اللہ کے حقوق کو بھول جائیں اور اپنے دین کو فراموش کر دیں اس صورت نے اس فکر کو باطل کر دیا اور اگلی صورت اس دوسری فکر کو باطل کر رہی ہے جو سمجھتا ہے کہ عہدہ وقار سیاسی برتری اور دنیا میں ایک انسان کی قوت طاقت یسر سعادت کی احساس ہے بڑی اس میں لذت ہے قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تو رقیب ارب کو کہتے الفیل تم نے دیکھا تمہارے پرورتگار نے کیا کیا کیا سلوک کیا اصحاب الفیل کے ساتھ اس ہاتھی والوں کے ساتھ اپنا طاقت کے میں چور تھا اور کے گھر کو تباہ کرنے آیا تھا کتھا لے کر ہاتھیوں کا بڑی طاقت کا مالک تھا بڑے روڈ کا مالک تھا اگر طاقت سب کچھ ہوتی تو گھبراہ وہاں پر کیوں برباد ہوا اللہ تعالی نے بڑے لازک سے پرندے بھیجے جن کی چونچوں میں پتلی پتلی گہتریاں تھیں جنہوں نے ہاتھیوں پر برسایا ان میں ایک ایٹم کی تاثیر پیدا کر دی ہاتھی گر بل گرا اٹھے اور چین اٹھے ابرا ہلاک ہو گیا اس کے ہاتھی ہلاک ہو گئے اس کی فوج ہلاک ہو گئی کہاں کا اقتدار یہ طاقت اور یہ اقتدار یہ نشہ سیاسی برسری کا نشہ یہ کہاں کی سہادت کی احساس اگر یہ دباؤ بقا کا باعث ہوتا تو ابرا ہمیشہ رہتا اس کا اقتدار ہمیشہ رہتا لیکن کائنات سارے کرداروں کو فراموش کر چکی ہے اور جو کردار ہمیشہ زندہ جاگید رہتا ہے اور دونوں جہانوں کی سعادت کی اساس ہے وہ وہی ہے صوبر صوب صبر اچھا عقیدہ تعلق اللہ اور پھر حملے سالے یہ ہے دنیا اور آخر کی سعادت کی احساس صحابی کا سوال کیا تھا کہ تمام نعمت کیا ہے ہم نعمتوں کو مفہوم جو بھی بنا لیں کثرت مال بنا لیں اس کو قرآن نے بادل قرار دیا ہے دنیا کے مناسب اور عہدے بنا لیں وزارتیں بنا لیں اس کو قرآن نے بادل قرار دیا ہے اور فرمایا کہ یہ سارا کا سارا ہمارے نزدیک دھوکے کا سامان ہے تو پھر اصل جو ہے وہ نعمت کیا ہے بلکہ تمام نعمت کیا ہے تمام نعمت الفوب بل جن بل نجات میں جہنم سے آزادی اور جنت کو حاصل کر کے کامیاب ہو جانا یہ تمام نعمت ہے اس کے لیے خالی سوال کافی نہیں تھا صحابی نے سوال کیا اور پھر تمام نعمت کو حاصل کرنے کے لیے جت گیا اس میدان عمل کی طرف دین کے سہم کی طرف اس نے ایک چوہدے مسلسل شروع کر دی پہلے بھی تھی اب اور بڑھ چڑھ کر کیونکہ جنت کو معمولی چیز نہیں ہے اللہ نصرت اللہ خالیہ اللہ نصرت اللہ جن اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے لباؤ اور سود دن پھر خیر اللہ دنیا نافی ہے جنت کی ایک برشت کی جگہ پوری دنیا سے غیمتی دی ہے پھر اس کو کیسے حاصل کریں ارے یہ دنیا کی فیکٹریاں انہیں جمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے بڑا دل رات جارنا پڑتا ہے سفر اختیار کرنے پڑتے ہیں جبکہ ساری دنیا مل کر جنت کی ایک وارش کی قیمت نہیں بن سکتی تو اس کے لیے کس قدر محنت درکار ہے اور کتنی جدوجہد درکار ہے کسی نقطے پر بات چلتی رہے گی بس اصل جو دین کا فہم ہے جو تمام نعمت کی تمہین بنتا ہے اسے انسان سمجھے اور وہ یہ ہے کہ کوئی گھاٹی ہو کوئی گھڑی ہو اس گھاٹی اور گھڑی پر اللہ کے دین کو قائم کر دے پہلام نے فرمایا تھا اتنا دلّا تو ما تھا تو جہاں بھی ہو کوئی بھی دور ہو کوئی بھی ماحول ہو کوئی بھی زمانہ ہو مشرق ہو یا مغرب ہو عرب ہو یا عجم ہو اللہ کا گھر ہو یا تمہارا اپنا گھر ہو تمہاری فیکٹری ہو یا تمہارا آفس ہو سفر میں ہو یا خبر میں ہو تقویٰ کو نافذ کر کے رہو اور تقویٰ کیا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے سنت کی تنفیذ تخوا ہے تو ہر مقام کے لیے اس تخوا کے معنی کو سمجھو کچھ اللہ کے حقوق ہوتے ہیں کچھ بندوں کے حقوق ہوتے ہیں ان سارے حقوق کو پورا کرنا تخوا ہے کچھ لوگ اللہ کے حقوق کو کافی سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی حج کر لیا لی عمرے کر لیے حقوق العباد کیا ہے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے بلکہ حقوق العباد میں اپنے ماں باپ کے حقوق جو سگے ماں باپ سگے ماں باپ سگی والدہ اولاد کو جنم دینے والی اس کے لیے صدمے سہنے والی تکلیفیں برداشت کرنے والی اللہ اکبر ان تک کے حقوق کو اگر پامال کر دیا جائے بیوی شوہر کے حقوق کو پامال کر دے شوہر بیوی کے حقوق کو پامال کر دے باپ بیٹے کے حقوق کو پامال کر دے بیٹا والدین کے حقوق کو پامال کر دے تو تمہارا کامیابی کا کوئی تصور ہے کوئی امکان ہے ایک صحابی نے اسلام کے پاس آیا کہا کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں دوست احباب ہیں بیوی بی ہیں بھائی ہیں اور بہت سے ملنے جلنے والے ہیں من منحطر صحابت ان سب میں کون ہے جو سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا امک تیری والدہ ہے تیری والدہ اس نے کہا شمن پھر کون ہے فرمایا کہ امکھ پھر تیری والدہ ہے اس نے کہا سم من پھر کون ہے فرمایا کہ پھر تیری والدہ ہے اس نے کہا سم من پھر کون ہے فرمایا کہ ابوک پھر تیرا والد ہے یعنی کتنا مقدم حق ہے سب سے بڑھ کر مقدم حق والدین کا ایک خوراسانی اس کے پچ سے کٹڑی بندی ہوئی ہے اور حرم میں وہ پھر رہا ہے ایک مجلس وہاں دائن تھی حرم کے برامدے میں کھڑا ہو گیا ایک محدث درس حدیث دے رہے پانا رسول اللہ بار بار کہہ رہے اس نے پوچھے منڈل محدث یہ محدث کون ہے درس دینے والا کون ہے لوگوں نے کہا یہ عمر کا بیٹا عبداللہ ہے عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہے بڑا خوش ہوا کہ ایک صحابی کا دیدار ہو گیا جگہ برادن قریب پہنچ گیا اور کا ایک سوال کرنے آیا ہوں خوراسان سے پیدل آیا ہوں میں کوئی سامان نہیں بلکہ میری ماں ہے میری والدہ بڑی اپنی کمر کے ساتھ کپڑے بدلے ہیں اور پھر اللہ کے گھر پہنچا کتنے سال کے سفر کے بعد اور پھر اللہ کا گھر حج کرایا پیدل سارے مراحل طے کیے واپس بھی لوٹنا ہے اللہ کے گھر سے خورآسان کی طرف اسی طرح جاؤں گا خدمت کرتے کرتے مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا مجھ پر کوئی ذمہ داری تو عائد نہیں ہوتی اللہ تعالی قیامت کے دن بازار حشر میں کھڑا کر کے مجھے رسوا تو نہیں فرمائے گا کہ تم نے اپنی ماں کی تدر نہیں کی فرمایا کہ لا بلا کا قدر کا نہیں اس کٹے ہوئے ناخور کے برابر بھی ماں کا ادا نہیں ہوا تو اللہ کے بندوں اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق ان ساری چیزوں کا فهم حقیقی دین ہے. ہر چیز پر پیغمبر اسلام کی سنت کی تنفیذ ہو اور سنت کا رنگ نمایاں اور غالب ہو تو یہ اصل تفقت میں دین ہے جو کہ اساس ہے بات یہی سے چلے گی صحابی کا سوال تمام نعمت کیا ہے تو رس اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا الفود تمام نعمت دنیا میں میسر نہیں کسی کو ہر قیامت میں میسر ہوگی صرف ان لوگوں کو جن کے جسموں کو اللہ تعالی جہنم سے بچا کر ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دے گا اللہ رب الصد میں اس تمام نعمت کے جو بھی مقاصد ہیں اور جو بھی اس کے طرق ہیں ان کا عطا فرما دے دنیا میں اس عمل کی تو بھی ادا پر کہ ہمیں قیامت کے روز تمام نعمت کا مرتبہ حاصل ہو جائے ہمارے جسم اللہ کے عذاب علیم سے بچ جائے اور ہم کو جنت کا ہمیشہ کا داخلہ نصیب ہو جائے ابورفر اللہ علیہ العانا الحمد للہ